این الفا عامر وہ بعد میں لکھواؤں گا وہ آگے آئے گا وہ تھا دنیا دار آدمی اور اس کا بھتیجا ایک تھا اولاد نہیں تھی اب بھتیجا انتظار میں آیا کہ چاچا مرے اور میں جائیداد پہ قبضہ کروں ایسے ہوتا ہے نا وہ چاچا تو نہ مرا دیر ہو گئی اس نے کہا چاچے کو میں مار دوں اس نے چاچے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش وہ شہر کے دروازے پہ کسی محلے کے اندر ڈال دی اور صبح کو ایسے پاؤں دیکھتا دیکھا پہنچ گیا ہو میرے چچا کو کسی نے مار دیا ہے شور مچانا شروع کر دیا آخر واقعہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اہل محلہ نے قسمیں اٹھا لی کبھی ہم نے قتل نہیں کیا نہ ہمیں پتہ ہے تو موسار سے کیا دعا منگو اللہ تعالیٰ سے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 اور پہلے بھی گائے کی پوجا وہ کرتے تھے شراون کے دور میں تفسیر میں آتا ہے کہ وہ گائے کے قسم کے کیا بت اس نے بنائے ہوئے تھے تو اسی طرح وہ پوجا کراتے تھے میں دہلی کی جامع مسجد سے نیچے اترا گیا تھا میں دلی تو دیکھا تو پلاسٹک کے بت فروخت ہو رہے ہیں قریب تھا دکان کہ بھارت کے اندر بت بیچتے ہیں نا اچھے اچھے بت بنے ہوتے ہیں پھر اس کی پوجا کرتے ہیں تو میں وہاں چلا گیا میں نے کی ہمت میں نے خیریت خدا فروش خدا کو بیچنے والے تمہارے خدا ایسے ان کو بیچ رہے ہو خدا فروش بنے پہ خیر کہا نہیں کو مجھ کو خدا کو بیچتے ہیں ٹھیک ہے بت بیچ رہے تو وہ بھی گائے کے بت بناتا تھا بنا اور ان سے پوجا پوجا کرا تھا نے گائے کی پوجا کی ہو وہ گائے کو ذ کر سکتے ہیں جی نہیں کر سکتے نا کہ ہندوستان کے ہندو تو گائے کی اتنی عزت کرتے ہیں گائے کا موت پیتے ہیں کیا آہ. تو میں نے شیر بنایا تھا یہ بتوں کے پاری پین والے موت گائے کا بتوں کی पूजा کرتے ہیں اور گائے کا موت پیتے ہیں یہ بتوں کے پی پین والے موت گائے کا تمہاری زر بیکاری سے نہ کوئی بچ کے جائے گا تمہاری ذر بکاری سے نہ کوئی بچ کے جائے گا یہ میری نظم ہے اور اس وقت میں نے بنائی تھی جب بابری مسجد پہ انہوں نے کیا کیا حملہ کیا تھا ہندو کبھی نے اب دیکھو جیری پھری شو کر دی موسالا سنو کہنے لگے حضرت وہ گائے کا رنگ کیسا رنگ بھی بتایا گیا حضرت گائے کا سن کیسا ہو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 تو میرے یہ خبا نمبر تین ہے جب فرمایا مساسن اپنی قاؤں کو بے شک اللہ حکم کرتے ہیں تم کو یہ کہ ذبے کرو کوئی گائے کہ لگے یا تتہ نا کیا بناتا ہے تو ہم کو مذاق کیا ہوا ہوزوا منا ہم کہتے ہیں کا کا پتہ بتاؤ ہم کیا کہتے ہیں بھائی یہ جو مر گیا ہے اس کا قاتل کون ہے ہم کہتے ہیں قاتل کا پتا بتاؤ تم کیا کہتے ہو ڈبلو ڈبل ہے ساتھ مذاق کرتے ہو ہاں ہم کہتے ہیں قاتل کا پتہ بتاؤ تم کیا کہتے ہیں, ہو گائے کرو مذاق کرتا ہے تم حالانکہ مذاق تو نہیں تھی نا وہ حقیقت ہی گو ماتا کی محبت کو ختم کرنا تھا کالاؤ اعوذ اللہ پر میں پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ اللہ کہ یہ کہ ہو جو میں کیسے جاہلی نہیں. تم کہتے ہو کہ مذاق کرتے ہو مذاق کرنا کس کا کام ہے چہلوں کا کام ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجیے ایک ہے مذاق دوسری ہے مزاح کیا نیم زا الفا مزاح مذاق کا من خوش تبئی اس کا فرق ہے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 وہ خوش ہو جائے ہم زدہ آدمی کا ہو جائے خوش ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت مغموم بیٹھے ہوئے تھے وہ بیجو نے مطالبہ کیا تھا نا کہ خرچہ زیادہ دو تو حضرت مغموم تھے چبارہ حضرت عمر نے کہا حضرت آپ کیوں مغموم بیٹھے ہوئے ہیں فرما دیکھو عورتیں ایسے مطالبہ کر رہی ہیں حضرت مار کر حضرت کر میری بیوی مجھ سے مطالبہ کرتے مروڑ کے چڑھ جاتا اس کی گردن مروڑ کے چار حضور ہنس پڑے تو یہ کیا ہے خوش تبھی ہے مغموم آدمی جو ہے نا اس کے سامنے ہنسی کی بات کرو خوش ہو جائے یہ سنت ہے مزہ ہے پناہ پکڑتا ہوں ساتھ اللہ کہ یہ کہ ہو جو میں جاہلین میں سے قالو لدولنا رب کا تفتیش نمبر ایک ری فیری نمبر ایک وہ بظاہر تفتیش حقیقت میں کیا تھا ہیری فیری کر رہے تھے تفتیش نمبر ایک انہوں نے کہا دعا منگ واسطے ہمارے رب اپنے سے بیان کرے واسطے ہمارے ماں ہی یعنی ماں صفتہ ماں کا مطلب کیا ہے ماں صفت اس کی کیا صفت ہو کالا فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک وہ گائے ہو نہ تو ہو بوڑھی فارضون منا بولا بے قرون نہ بچی نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بچی جانتا ہو نا او چھوٹی عمر والی اوانم بین ظال پٹھ ہو درمیان اس کے بھائی نہ بوڑھی نہ بچی نوجوان ہو اوان کا منع نوجوان او سندھی ہو تم پٹھ کہتے ہو یا نہیں بھائی جو نوجوان ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں پٹ نہیں کہتے بکری پٹ ہے یہ گائے پٹ ہے یہ بالکل عام لفظ ہے کہ اردو میں بھی یہی معنی لکھا ہوا ہے آپ دیکھو اردو کے اندر پٹ یعنی نوجوان ہو درمیان اس کے پاس کرو تم جو حکم کیے جاتے ہو تو یہ جواب ان کو ملا یا نہیں کہ عمر کے لحاظ سے گائے کیا ہو نہ بوڑھی نہ بچی کیا ہو نوجوان اب رنگ پوچھ رہے ہیں کا لطن ربا کا تفتیش نمبر کتنی کہنے لگے دعا منگواستے واسطے مارے رب اپنے تھے بیان کرے واسطے مارے کیا ہو رنگ اس کا پرمائے اللہ فرماتے ہیں بے شب وہ گائے ہو زرد رنگ سفرا کا منع اور زرد رنگ تیز ہو زرد رنگ کیا ہو تیز ہو بالکل تکھا فاق اللہ تیز ہو رنگ اس کا یا خالص و رنگ اس کا دونوں مانیں پسند ہے دیکھنے والوں کو کالت النا ربا کا یہ تفتیش نمبر کتنی ہے جی تین نہ لگے دعا مغ ہمارے رب اپنے سے بیان کرے واسطے ہمارے کیا ہو صفات اس کی یہ تیسرا جو سوال کیا نا دراصل پہلے سوال کی زیادہ وضاحت ہے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 لفظ کیا ہے وہ طلب کشف کی ہی کرتے ہیں کہ زیادہ وضاحت کرو اس بارے میں اِنَّ بے شک بے شک ہم اللہ رہ پانے والے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کیا کہا تھا انشاءاللہ کہا ہے نہیں تو انشاءاللہ اللہ کی برکت سے خاموش ہو گئے اگر انشاءاللہ اللہ نہ کہتے تو زندگی بھر وہ سوال کرتے ہی رہتے ہیں. یہ انشاءاللہ اللہ کی برکت ہے اور بے شکم انشاءاللہ شاء پانے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ہو لا زلول نہ مہنتی ہو زلول کا من مہنتی نہ مہنتی ہو کہ چیرے پھاڑے زمین کو بھائی پرانے زمانے میں وہ ہل چلاتے تھے نا ہل تو ہل کے اندر آگے کیا باندھتے تھے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 بیل چلتے تھے کھیتوں کو پلاتے تھے آج کل تو ہے نا جی کیوں بیل کا زمانہ ہے میرے گھر سندھی حضرات جانتے ہوں گے وہاں ہیں کنویں پرانے پرانے کنویں ہوں گے کہیں اس کے اوپر وہ اونٹ بھی چلاتے ہیں بیل بھی چلاتے ہیں اور نہ پلائے تھے تو مسلم تو عالم ہو لا شیعہ تو فیح نہ داغ ہو اس کے اندر شیعہ کا کا لکھنا ہے بالکل زر ایسے نہ ہو کہ کہیں سیاہ داغ ہو سفید داغ ہو بالکل درد ہو نہ ہو داغ اس کے اندر کہنے لگے العنجیے تبحق اب آیا تو ٹھیک تھا اب تو نے ٹھیک جواب دیا پذا بہ ہو ماں کا دیا فلون پذیب کیا انہوں نے اس کو نہ قریب تھے کہ کریں۔ بھائی قرآن میں تو اتنی ہے ہم نے مطلب آج کر دیا باقی بعض تفسیروں کے اندر اسرائیلیات ہیں کہ ایک بزرگ آدمی تھا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 اس کو کہا گائے دو اس نے گائے تب دوں گی کہ مجھے اتنی پیسے دو کہ گائے کو زبے کرنے کے بعد اس کا چمڑا سونے سے بھر دو کیا تو ایسے کیا انہوں نے ضرورت تھی بلّہ عالم ہے یہ جی اسراہی کیا وائز قتل تم نفسن ہاضا اول القصہ وہ جو قصہ ہے نا گائے کا اس کا ابتدا ہے یہ حاضا اول القصہ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 کہ الہی کے اندر انہیں کیا؟, کہ ہیر پھیر کی کی؟ کیا اور دوسرا شوبا یہ کہ قتل نفس کیا کی؟ اگر اس کو پہلے ذکر کرتے ترتیب کے ساتھ تو شوبا کیا ہوتا ایک ہی ہوتا صرف قتل تم نفس لکھے ہزار قصہ اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو نفس کے نیچے لکھو آمیل میں عرض کر چکا ہوں نا کو اس کا نام کیا تھا این الفا این الفا عامیل جب قتل کیا تو انہیں ایک نفس کو ان عامیل کو فداراتم فیہا فداراتم اس حالت تداراتم کیا ہے؟ کہ باب تفاول ہے باب تفاول کے اندر ذرا تشارک ہوتا ہے شرکت ہوتی ہے تو اس لئے حضرت شاہ عبدالقاض رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں فداراتم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 اور اللہ تعالی نکالنے والا تھا اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے پس کہا ہم نے ازر بھو ہو مارو اس قتیل کو وہ ضمیر کا مرجے کون بنے گا قتیل بنے مقتول مارو اس قتیل کو بے بازہا بعض باز ٹکڑا اس گائے کا گائے کو ذبے کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگاؤ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 میراث میں آپ نے پڑھا ہے کزال اس بات باس الموت یا اس بات قیامت لے اس بات قیامت. آپ دیکھو اس واقعے سے ایک تو کاتل کا پتہ چل گیا دوسرا ایک مسئلے کی وضاحت ہو گئی یا نہیں کون سا مسئلہ کہ ہم مرنے کے بعد گے اللہ نے دکھا دیا کہ مردہ زندہ ہوا ہے پھر مر تو گیا وہ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتے تم کا اپنی قدرت کے علامات تم سمجھو سما کا ست کلو بہ شکو بنی اسرائی ایسے واقعات دیکھنے کے باوجود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 پس نکلتا ہے اس سے تھوڑا پانی پوری نہر جاری نہیں ہوتی تھوڑا تھوڑا پانی تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے ہم کوئٹے کے اندر گئے تو کوئٹے کے قریب ایک پہاڑ تھا وہاں چشمہ تھا تو تھوڑا تھوڑا پانی رستا تھا وہاں اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے وَإِنَّ اور بے شک بات پتھر البتہ وہ ہیں کہ گر جاتے ہیں بوجہ خوف اللہ کے یا پہ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 کنکنی آ جاتی وہ بھی تصویر تحلیل پڑتی تھیں قرآن میں ہے باشر اللہ یو سب ہو بے ہم دنیا کے کوئی چیز نہیں مگر تصویر پڑتی ہے حضرت یون صلام مچھلی کے پیٹ کے اندر دے اور مچھلی نیچے چلی گئی دریا کی تہہ کے اندر تو حضرت یون صلی السلام نے سنا کہ وہاں پتھر تھے کنکر تھے وہ بھی تصویر تھے تبھی پڑھ رہے تھے سبحان اور مالکل کو دوس گئے رہے تھے اور بے شک بات پتھر وہ ہیں کہ گرتے ہیں بوجہ خوف اللہ کے اور نہیں اللہ سے کے کرتے ہو تم میرے عزیز یہ نو ثانی تھا اس سندر کتنی خباستیں تھیں جی او پریس رئیر کی کتنی خباستیں تھیں تین اب تتیمہ لکھو ہر نو کا تطیمہ ہے تتیمہ نو سانی تتیمہ نو ثانی اس میں یہود کے پانچ خبیش گراہوں کا ذکر ہے اس میں یہود کے پانچ خبیش گراہوں کا ذکر ہے پانچ گراہ ہیں یہود کے لیکن ہیں خبیز گراہ آفت معاون حمزہ برائے استفام انکاری ہے اور انکار کے اندر زجر و توبیف بھی کی ہے کیا پست رکھتے ہو تم این یو لکم یہ کہ ایمان لائیں گے باوجہ دعوت تمہاری کے این یو لکم کا کیا معنی ایمان لائیں گے واسطے تمہارے نا یو مینو لے اجل دعوت تم جو دعوت دے رہے ہو نا یہود کو تمہاری اس دعوت پہ لبائے کہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کہ ایمان لائیں گے لے اجلے دعوت بابا دعوت تمہاری کے مجھے مشکل ہے کیوں اس لیے کہ تھا ایک گرو ان میں سے دکھو جی پہلا گرو محرفین کا یہود کا پہلا گراؤ محرفین کا بھئی وہ تورات کو بدل ڈالتے تھے یا نہیں جی تورات کو بھی بدل ڈالتے تھے اور میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ 70 آدمیوں نے جب خدا کا کلام سنا تھا اس کو تبدیل کیا یا نہیں کیا کہا تھا کہ اللہ نے کہا فرمایا کہ مشکل کام تمہاری مرضی ہے عمل کرو یا نہ کرو تحریر نہیں تھی حالانکہ تاغیر تھا گروہ ان میں سے سنتے اللہ کے کلام کو پھر بدل ڈالتے اس کو بعد اس کے کہ سمجھا اس کو حالانکہ وہ جانتے بھی تھے اس کے گناہ ویزالک الزینہ مرو یہ دوسرا گراؤ ہے منافقین کا یہود کا دوسرا گراؤ منافقین کا حضور کی خدمت پہ آتے تو آرمنا کہتے اپنے شیطانوں کی طرف جاتے تو وہاں ہو جاتے سمجھے جی دوسرا گرا منافقین کا اور جب ملتے ہیں مومنین کو کہتے ہیں آمنا اور جب علیحدہ ہوتا ہے بعض ان کا طرف بعض کے ذرا غور کرنا یہودوں کا بڑا کون تھا جی کا بشرت اور بھی ملا ہوں گے ان کے, ان کے ان کے پاس جب جاتے نا یہ منافق یہودی تو سردار ان کو کہتے ہوئے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 بھائی یہ بات سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ جائی؟ ہاں میرے پاس ایک اہل حدیث عالم آئے مجھے کہنے لگے یہ آیات سمجھاؤ مجھے نہیں سمجھ آتی میں اپنے ایک بڑے مولوی کے پاس گیا اس نے تقریر کی سمجھ نہیں تو میں نے ایسے سمجھایا ضمیروں کے مرجے بتایا ہے نا آپ کو ایسے سمجھایا تو میں نے کہا آپ سمجھ آئی تو خوش ہو گیا کہنے کا اللہ آپ کو جدا دے تو اب وہ اتنا قائل ہو گیا ہے کہ اگلے دن میں مالج کرا رہا تھا تو دور رہتا ہے کہیں تو ٹیلی فون کیا کہنے کا استاد جی کیا کرا میں نے کہا کہنے کا ہو تو بخاری شریف الفاظ ہیں میں نے تو مانے پوچھ میں نے کہا پوچھتا رہا ہے میں مالچ بھی کراتا رہوں گا بخاری میرے سامنے نہیں تھی تو اس نے پوچھے ایک لا مشکل تھا اس کا معنی یہ ہے یہ نہیں اس کو کہتے ہیں چمبر ہڈی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 منزلیں تم کو پکاریں راہ سے ہٹ جائیں کو اے سفر والو وہ اندازے سفر پیدا کرو ایسے مجاہد بنو کہ پہاڑ بھی تمہیں جگا دے دے کہ امریکہ کو قتل کرنے جا رہے ہو پہاڑ جگا دے سمندر بھی جگا دیں گے تم کو تم کو پکاریں راہ سے ہٹ جائیں کو اے سفر والو وہ اندہ سفر پیدا کرو کب تلک غیروں کی چوکٹ پر سجود و بندگی کب تلک غیروں کی چوکٹ پر سجود و بندگی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 اور جاہل مرید کیا ہے جی ایک جاہل مرید کہہ رہا تھا جی ہمارے حضرت صاحب جا رہے تھے کتی مری پڑی تھی ہمارے حضرت صاحب جا رہے تھے کیا مری پی تھی جانتے ہو نا کتی،, کتی مری پڑی تھی اور اس کے بچے ساتھ رو رہے تھے میوں میو کر رہے تھے تو حضرت صاحب کو ترس آ گیا حضرت صاحب میں ٹھوکر لگئی کتی زندہ ہو گئی کتے کا ہو گئی دیکھو وہاں بھی نہیں مانتے وہاں بھی نہیں مانتے دیکھو ہمارے حضرت صاحب کی چھو کر سے کتی زندہ ہو گئی یہ اپنی طرف سے جھوٹ گڑا ہے یا کسی کتاب میں ہے اپنی طرف سے گڑتے ہیں پھر کہ وہاں بھی نہیں مانتے دیکھو دیکھو جی کتنی وہ کہاں ہے وہ کتی جو تمہارے پیگر نے زندہ کیا ہے کہاں ہے یہی ہے ان پڑھ مریدین یہی ہے تیسری جماعت ہے جاہر مریدین میں بعض ان میں سے ان پڑھے نہیں جانتے کتاب کو اللہ امانیہ مگر خیالات باطل امانیہ کا منع خیال آتے باطل ہم کہتے ہیں شیخ چلی کے خیالی پلاؤ کیا مانا کرتے ہم آ شاید چلی صاحب تھے مزدور وہ سر کے اوپر گھی لے جا رہا تھا گھی کا ٹین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 مالک نے جوتا اٹھایا مالک ओ, تو بچوں کے کے کھیل چلی مگر خیال آتے بات اور نہیں گمان کی باتیں کرتے ہیں کیا بے سنت بے سنت باتیں کرتے ہیں یہ کتنی آگے جی تین گراؤ